اب تر نے بیان کیا تھا کہ قرآن پاک میں ایک مضمون جو اللہ رب العزت نے گو پہ بیان کیا اس کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آخری پیغمبر کا کاموں مرتبہ کیا ہے آپ کی عظمت اور رفات کس قدر ہے آپ کی شان اور جاہو جلال وہ کس ہے یہ مضمون اللہ نے قرآن پاک کی مختلف جگہوں میں بیان کیا اور اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورت کوسر کی پہلی آیت ان کل کو سل اس میں بیان کیا سمویا اور پرویا سورت کوسل مشرقین کے آنے کے جواب میں اتری تھی کہ اس پیغمبر کے بیٹے انتقال کر گئے ہیں اور بندے کا نام زندہ رہتا ہے بیٹوں کی وجہ سے چونکہ کے بیٹے موجود نہیں لہذا اس کے بعد اس دنیا میں اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اللہ نے ان کے اس تانے کے جواب میں فرمایا ان کوئی نا کل کوسل میرے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کوثر کا معنی کیا خیر دنیا ول آخرہ کی ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو دی اور آخرت کی ساری بھلائیاں بھی ہم آپ کو عطا کریں گے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے پیغمبر اور عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے آپ کو خاتم النبیین بنا کے آپ کی رسالت کا پرچم رہتی دنیا تک لہرانے کا فیصلہ کر دیا ہے میرے پیغمبر یہ میں کوثر کے معنی کر رہا ہوں اور یہ میں سات آٹھ برسوں میں بڑی وضاحت سے کہہ چکا ہوں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں میرے پیغمبر ہم نے آپ کی رسالت کو عام کیا ہم نے آپ کی ذات گرامی پر نبوت کا دروازہ بند کیا میرے پیغمبر تیرا ذکر اور تیرا تذکرہ ئن میں اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک میرا تذکرہ ہوتا رہے گا ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہم نے آپ کے تذکرے کو عام کیا میرے پیغمبر اب تو آپ دنیا میں آ گئے آپ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے حضرت آمنہ کی کوک سے جنم لیا مائی حلیمہ کا آپ نے دودھ پیا آپ دنیا میں آ گئے تشریف لے آئے میرے پیغمبر اب تیرا نام کس طرح مٹ سکتا ہے تیرے چرچے تو ہم نے اس وقت قائم کیے تھے جب آپ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے کبھی حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں کبھی حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں کبھی توراط کے ورکوں میں اور کبھی انجیل کے صفوں پہ ہم نے آپ کا ذکر خیر اور آپ کا تذکرہ تو اس وقت بھی کیا تھا میرے پیغمبر دنیا میں امام الانبیاء بنایا خاتم النبیین بنایا رحمت للعالمین کا منصب آپ پر ختم کیا اور آخرت میں مقام محمود پر شافع بنا کے ساری کائنات کو دکھائیں گے کہ اس کائنات کا اگر کوئی دولہا ہے تو وہ صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر آپ کو شافع بنا کے دکھائیں گے ساری کائنات کو مقام محمود کا شافع بھی تو ہوگا اور میرے پیغمبر حوض کوسر کا ساکی بھی تو ہی ہوگا یہ سارے مانے میں کر چکا ہوں حوض کا ساکی بھی آپ نے ہونا ہے مقام محمود پہ شفات کا مرتبہ بھی ہم نے آپ کو عطا کرنا ہے میرے پیغمبر وہ جنت کی نہر جس کا نام ہم نے کوسر رکھ کے آپ پر وہی اتاری ہے ان نہ آ وہ نہر جو میراج والی رات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں جس کے کنارے موتیوں کے بنے ہوئے جس کی مٹی کستوری کی مٹی اس میں کستوری کی کنارے یاکوت اور موتیوں کے بنے ہوئے اس میں چلنے والا پانی دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ ٹھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا وہ جو نیر ہے جنت کی میرے پیغمبر وہ ہم نے تیرے نام لکھ دی آئی نا کل کل یہ جواب دیا اللہ نے مشرقین کے تانے کا کہ آپ کا نام مٹ نہیں سکتا آپ کا نام رہتی دنیا تک بھی قائم رہے گا اور دنیا کیا ہوتی ہے میرے پیغمبر ہم نے تیرے نام کے ڈنکے میدان معاشر میں بھی بجانے ہیں کبھی مقام محمود پہ کھڑا کر کے کبھی ہاؤ کا ساکی بنا کے اور کبھی تیرے ہاتھ میں لواول ہمب کا جھنڈا لواول ہم ہم کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں دے کے میدان معاشر میں کھڑا کرنا ہے ہر پیغمبر کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے قیامت کے دن اس پیغمبر کے ہاتھ میں ہوگا وہ جھنڈا علامت ہوگی اور اس پیغمبر کی اپنی امت کلمہ پڑھنے والے لوگ اس جھنڈے کے نیچے آرام کریں گے سکون حاصل کریں گے میرے پیارے پیغمبر ہر نبی کے جھنڈے کے نیچے صرف اس کی امت کو کھڑا کریں گے تجے اتنا اونچا اتنا وسیع اتنا اریف جھنڈا عطا کریں گے سارے نبی امتوں سمیت تیرے جھنڈے کے نیچے میدان معاشر میں بھی جگمگانا ہے یہ پاگل کس طرح کہتے ہیں کہ نام زندہ رہتا ہے اولاد کے ساتھ ایک معنی درمیان میں رہ گیا اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر کیا ہوا جو ہم نے آپ کے حقیقی بیٹے واپس لے لیے کیا ہوا جو قاسم کا انتقال ہو گیا کیا ہوا جو عبداللہ کا انتقال ہو گیا تیرے سلبی بیٹے آپ کے حقیقی بیٹے ہم نے وہ واپس لے لیے ہیں میرے پیغمبر ان کی جگہ پہ جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے آئیں گے ہم نے سب کو تیری روحانی اولاد بنا دیا تو جب تک یہ کلمہ پڑھنے والے موجود رہیں گے میرے پیغمبر اس وقت تک آپ کا نام بھی دنیا میں زندہ رہے گا یہ ان کے تانے کا جواب بھی ہو گیا اور اس آیت میں مقام محمد الرسول اللہ کا بیان بھی ہو گیا نبی پاک کا مقام نبی پاک کا مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے دوسری آیت جو سورت کوثر کی ہے وہ ہے فصل ربک ون ہر فصل ربی کا ون ہر اس کا لفظی ترجمہ پہلے سن لیجئے سلے نمال پر ربے کا خاص اپنے رب کے لیے خاص اپنے رب کے لیے نماز پڑھ ون ہر اور قربانی کر اور قربانی کر کس کے لیے نماز بھی خالص اللہ کے لیے پڑھ اور قربانی بھی خالص ہے اللہ کے لیے کر نماز کبھی غیر اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے پھر کیوں کہا اللہ نے اور اپنے پیارے پیغمبر کو کہا کہ نماز خاص اپنے رب کے لیے پڑھ اور قربانی خاص اپنے رب کے لیے کر بھلا کبھی کسی نے نماز غیر اللہ کے لیے پڑھی ہے کسی نبی کے لیے نماز کسی ولی کے لیے نماز کسی فرشتے کے لیے نماز کسی شہید کے لیے نماز کسی زندے کے لیے نماز کسی مردہ کے لیے نماز کوئی غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا پھر یہ کہنے کا مطلب کیا تھا کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز عبادت ہے نا اس میں دو قسم کی عبادتیں آتی ہیں نماز میں ایک عبادت ہے بدنی نماز میں ایک عبادت ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے بدن کے ساتھ ہے وجود کے ساتھ ہے نسم کے ساتھ ہے کیا مطلب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اس نظریے کے ساتھ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا یہ ہاتھ باندھنا کیا ہو گیا عبادت یہ نماز کا حصہ ہے رکوع کرنا کیا ہے عبادت سجدہ کرنا کیا ہے عبادت اتحیات میں دو جانو بیٹھنا اس نظریے کے ساتھ کہ جس ذات کے سامنے میں بیٹھا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا سلطت ریبیت اسما دے ما فوق الاسباب اسے غیبی قوت حاصل ہے میں اس کو نہیں دیکھ سکتا محسوس نہیں کر سکتا وہ مجھے اس کا مانا یہ ہے میرے پیغمبر جسمانی عبادت کرنی ہے تو صرف کس کے لیے کرنی فسلے لے ربک ہاتھ باندھ کے زاریاں کرنی ہے تو کس کے آگے سجدہ کرنا ہے تو کس کے لیے خاص اللہ کے لیے رکو کرنا ہے تو کس کے لیے خاص اللہ کے لیے اور نماز کے اندر دوسری عبادت ہے کولی زبانی لسانی جس عبادت کا تعلق زبان سے ہے کلام سے ہے،, سے ہے قول سے ہے یہ دوسری عبادت ہے نماز میں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ آلہ. یہ سب کیا ہے قولی عبادت ہے زبانی عبادت ہے لسانی عبادت ہے اللہ کو آپ پکار رہے ہیں سبحان ربی سبحان اللہ کا و تبارہ کسموں کا ولا الہ غیرو نماز میں دوسری عبادت ہے تولی اور زبانی اور لسانی جس کو تم اپنی زبان میں کہتے ہو پکارنا سد مارنا سد مارنا سورنا پکارنا آواز لگانا اس نظریے کے ساتھ کہ جس ذات کو میں آواز لگا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا وہ مجھ سے غائب ہے لیکن میں اس سے غائب ہو نہیں ہوں وہ میرے حرکات سے شکناس سے میرے اٹھنے سے میرے بیٹھنے سے وہ واقف ہے وہ جانتا ہے یہ کالی اور عبادت ہے اللہ کہنا چاہتے ہیں رب میرے پیغمبر عبادت کرنی ہے تو صرف اس کی ہم تشریح کریں گے انشاءاللہ یہ ایک خاکس ہے ورنہ اس کی تشریح میں تو غالباً توسی مسئلہ بیان کیا تھا اور اس میں عبادت کی ہم نے تعریف شروع کی تھی اس پر ہمارے پندرہ برس ہوئے تھے فات کی تفسیر میں بھی ہم نے عبادت کی تفسیر میں یہ ساری وضاحت کی تھی اور معاویہ مسجد میں جو ہم نے پہلے درست دیئے تھے جس میں میں نے لا الہ الا اللہ کی وضاحت کی تھی مسئلہ الہ چالیس درس ہوئے تھے مسئلہ الہ پر الہ کون ہوتا ہے الہ کیا ہے الہ کا میں عبادت اور معبود معبود کون ہوتا ہے عبادت کیا ہوتی ہے اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں لیکن میں تھوڑا سا مختصر طور پہ اس کی دوبارہ وضاحت کروں گا فی الحال آپ زیر میں رکھیں اللہ کہنا چاہتے ہیں فصلے لے رب میرے پیغمبر جسمانی عبادت کرنی ہے تو اپنے رب کے لیے اور کولی عبادت کرنی ہے تو اپنے رب کے لیے ون ہر اور قربانی کس کے لیے قربانی میں کون سی عبادت ہے شہباز مالی مالی عبادت ہے قربانی میں پیسہ لگتا ہے مال لگتا ہے زکات مالی عبادت ہے فطرانہ مالی عبادت ہے مالی عبادت ہے صدقہ مالی عبادت یہ مالی عبادت ہے قربانی میں مالی عبادت موجود ہے پیسہ لگتا ہے رقم لگتی ہے بکرے خریدتے ہو جانور خریدتے ہو ان کو اللہ کی راہ میں زما کرتے ہو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں فصلے ربک ون میرے پیغمبر کالی عبادت بھی رب کے لیے جسمانی عبادت بھی رب کے لیے اور مالی عبادت بھی لے لے اس کی تشریح مزید کریں گے. آپ ذہن میں یہ رکھیں آج میں اور اس میں انعام کا ذکر ہے اس میں اللہ کی نیمتوں کا ذکر ہے اس میں اللہ کے احسان کا ذکر ہے میرے پیغمبر ہم نے آپ پر بڑے انعام کیے ہم نے آپ پر بڑے احسان کیے ہم نے آپ پر نیمتوں کی بارش برسا دی ہے اس طرح ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہم نے آپ کو سید المرسلین بنایا ہم نے آپ کو حوض کا ساتھی بنایا ہم نے آپ کو مقام محمود کا شافع بنایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے میرے پیغمبر اتنی بڑی نعمت ہم نے آپ پر اتاری ہے آپ پر نازک کی ہے پہلی آیت میں ذکر تھا اللہ کے انعامات کا اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی مہربانیوں کا اللہ کے احسانات کا ذکر تھا فصل لربک ربک ونہر دوسری آیت میں اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر نعمتوں کے تو میں نے آپ پر ڈھیر لگا دی ہیں تو بھی ذرا شکرانہ ادا کر فصل ربے کا ون ہر میرے پیغمبر ان کے شکرانے کے طور پہ فصلے لے ربے تو عبادت میری کر ان نیمتوں کے شکرانے کے طور پر ان احسانوں کے شکرانے کے طور پر میرے پیغمبر آپ نماز پڑھیے آپ قربانی کیجئے گویا کہ پہلی آیت میں اللہ کے انعامات جو اپنے پیارے پیغمبر سے کیے اس کا ذکر تھا اور دوسری آیت میں اللہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبر میں نے انعام کیے ہیں آپ کیا کیجئے شکر کیجیے آپ شکرانہ ادا کیجیے یہ تو فطرت ہے یہ فطرت میں داخل ہے انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ کوئی احسان کرے کوئی آپ پر نعمت کرے انعام کرے تو بندہ اس کا کیا ادا کرے بولو بلکہ چھوڑیے میں غلط بول گیا ہوں لفظ حیوانوں کی جبلت میں شامل ہیں انسان تو انسان رہ گیا حیوانوں اور پرندوں کی جبلت میں شامل ہیں کہ جب آپ ان پہ انعام یا احسان کریں گے تو وہ بھی آپ کا کیا ادا کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں آپ کے متی ہوتے ہیں آپ کے فرما بردار ہوتی ہیں کبھی آپ نے کتے کو نہیں دیکھا کبھی آپ نے کتے کو نہیں دیکھا وہ مالک کا کتنا مطیع بن جاتا ہے مالک کے ساتھ کتنا پیار کرنے والا بن جاتا ہے مالک کے ساتھ اس کو کتنی محبت ہو جاتی ہے صرف اس لیے کہ مالک اس سے پیار کر رہا ہے مالک اس کو کھلا رہا ہے مالک اس کا خیال کر رہا ہے اس کا بدلہ وہ کتا دے رہا ہے حیوانوں تک کی جبت اور عادت میں یہ بات شامل ہے کہ جس پر انعام کیا جائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جو انسان جو انسان اس سے محروم ہو گیا ہے وہ اپنے دماغ کو پیٹے کہ وہ حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ گیا ہے. یہ تو حیوانوں کی جبلت میں شامل ہے اللہ کا حکم ہے کہ میری نیمتوں کا کیا ادا کرو نکالیے ذرا ایکت صفحہ نمبر ہے دو سو ترپن سفا نمبر دو سو ترپن اور سورت کا نام ہے سورت ناہل سورت ناہل صفہ نمبر دو سو ترپن سورت کا نام ہے سورت ناہل ناہل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو اس سورت میں شہد کی مکھھی کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ کس طرح شہد بناتی ہے پھر اللہ نے فرمایا فی شفا الناس تو پوری سورت کا نام رکھ دیا سورت النحل یعنی وہ سورت جس میں شہد کی مکھھی کا ذکر کیا گیا ہے صفحہ نمبر دو سورت کا نام ہے سورت نحل اور آیت نمبر ہے ایک سو آیت نام بالکل صفحے کے درمیان میں چلے جائیے جی فکلو مما رضم اللہ حلال با فکلو پس کھاؤ نما راجا کا تو اس روزی میں سے جو تمہیں روزی دی ہے کس نے ہلالنگ طیبا حلال پاکیزہ اسے کھاؤ جن چیزوں کو ہم نے حلال قرار دیا یہ طیب اور ستری اور پاکیزہ چیزیں کلو ان چیزوں کو کھاؤ وشکرو نعمت اللہ اور شکر کرو اللہ کی حکم دے رہے ہیں اللہ ہماری چیزیں استعمال کرو کھاؤ پیو جو حلال طیب چیزیں تمہیں ہم نے عطا کی ہیں لیکن صرف یہ نہیں کہ کھا پی کے بس نہ وشکرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کا کیا کرو شکر ادا کر اس سے جو پچھلی آیت ہے نا آیت نمبر 112 یہ آیت نمبر ایک سو چودہ اس سے پچھلی آیت دو آئے چلے جائیے ایک سو بارہ اس میں اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے وزرب اللہ مسلم کریتن کانت آمنتم مطمئن میرے پیغمبر ایک بستی کی مثال بیان کر ان کو سنا ایک بستی کی مثال کریتن کانت آمنتن بڑی امن والی بستی بڑی امن والی مطمئن نتن اس کے رہنے والے بڑے مطمئن بڑے پرسکون لوگ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے یاتی رز کو ہاں چلا آتا ہے اس کا رزق اس بستی کی روزی اور رزق چلا آتا ہے رگا دن با فرالت ملک مکان ہر طرف سے چاروں طرف سے اس بستی میں رزق پہنچ رہا ہے مراد مکے کی بستی ہے بستی سے مراد مکے کی بستی ہے بڑی عمل والی کوئی چوری چکاری نہیں کوئی کسی کا ڈر نہیں کوئی کسی کا خوف نہیں رہنے والے بڑے مطمئن نے روزی آ رہی ہے پھل ہر طرف سے کس نے دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اثر تھا چاروں طرف سے اس کی روزی آ رہی ہے منڈیاں لگ رہی ہیں بار و بار ہو رہا ہے مال برامد بھی ہو رہا ہے برامد بھی ہو رہا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں بڑی مطمئن تھی وہ بستی بڑے اطمینان والے تھے وہ لوگ فقافہ فقافہ پس انہوں نے ناشکری کی بے اللہ اللہ کی نیم کی اس بستی والوں نے ناشکری کی بے ان اللہ اللہ کی نیم کی کیا ناشکری کی ہی میں سے ایک پیغمبر آیا جس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں اس نے کی کی طرف ان لوگوں نے اس پر ایمان نہ لائے اس کی بات کو نہ مانا شکریہ میری روزی کھاتے تھے, میری تھے، بستی میں اطمینان سے رہتے تھے ان کو چاہیے تھا کہ میری بات کو مانتے لیکن کفرت بھانو लेकिन اللہ،, اللہ کی نیم تو انہوں نے نہ شکری کر دی فاضہ کا اللہ ہو لباس ہل جو بس اس بستی کے رہنے والوں کو اللہ نے چکھا دیا لباس بھوک کا لباس لباس کا کیا معنی ہوتا ہے لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے لباس جو جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے وہ لباس بولتے جسم کے ساتھ چمٹ گیا لباس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک ان کو چمٹ گئی تھی چمٹ گئی تھی جس طرح لباس بدل کے ساتھ چمٹ جاتا ہے بھوک ان لوگوں کو چمٹ گئی تھی بل خوف اور ہر طرف سے خوف ان کو کھا رہا تھا دما کانو یسن بدلا ان کے کرتوتوں کا دما کانو بدلا ان کے کرتوتوں کا سبب کیا تھا ان کے کرتوت تھے سبب کیا تھا ان کا کفر تھا سبب کیا تھا ان کی ناشکری تھی میری محنتوں کی انہوں نے ناشکری کی میرے پیغمبر کی بات انہوں نے نہ مانی ہم نے امن کو خوف سے بدل دیا اور وہ جو روزیاں چلی آ رہی تھی اور باغ اور عادت کھاتے تھے ہم نے بھوک چنٹا دی بھوک چنتا مفسرین کہتے ہیں سات سال تک اللہ نے مکے والوں پر ایک تحت مسلط کر دیا کتے کھانے پر مجبور ہو گئے کتے کھاتے تھے کتے کتے کھانے پر مجبور ہو گئے اور کتبی نے لکھا ہے دند کھانے پر دند کھایا کرتے تھے کتے کھایا کرتے تھے مجبور ہو گئے اللہ نے فرمایا سو بارہ آیت میں اللہ نے کہا بے خاؤن بستی والوں کو انہوں نے ہماری محنتوں کا شکر ادا نہیں کیا انہوں نے ہماری بات کو نہ مانا انہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا انہوں نے کفر کو نہ چھوڑا انہوں نے ہمارے پیغمبر کی بات نہ مانی ہم نے ان کو بھوک ہم نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے اے میرے آخری پیغمبر کے ہمتیوں ایک سو چودہ آیت میں اللہ کہنا چاہتے ہیں تم حلال طیب روزی با فراغت کھاؤ تمہیں بھی روزی دیں گے لیکن وشکرو نے مطلب وشکرو مت اللہ تو مکے کی بستی والوں کی طرح مشرقی مکہ کی طرح نہ ہو جانا وشکرو نعمت اللہ شکر کرو اللہ کی نعمت, تو نعمت جب اللہ نعمت کرے تو اس کا کیا ادا کرنا چاہیے یہ فطرت ہے ایک اور جگہ دیکھیں آپ سفر نمبر 372 تین نمبر 372 سو, نمبر سو صورت کا نام ہے سورت لوکمان تین سو بہتر اکیسواں پارا ہے جی اکیسواں پارا سورت کا نام سورت لکمان سفر نمبر تین سو بہتر اور آیت نمبر بارہ جی رکو ختم ہو رہا ہے اگلا رکو شروع ہو رہا ہے جی پانچ سترہ ختم ہو گئی ہو رہی ہے تین سو بہتر سورت کا نام سورت لکمان غلق آئینا لکمان الکمتا تحقیق ہم نے دی تھی لکمان کو سمجھ حکمت بینا دانائی فراست اقل فہم و فراست دانائی سمجھ ہم نے عطا کی تھی لکمان کو لکمان نبی نہیں تھے ولی تھے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلام تھے پھر مفسرین نے ان سے کئی باتیں بھی منسوخ کی کہ یہ غلام تھے لیکن حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں نا اس سے آگے نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں بیٹا یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا ان نصیحتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں وہ غلام کا بیٹا نہیں ہے میرا بیٹا آئی ہی کرنا اپنے رخصاف پھلا کے نہیں رکھنے تکبر نہیں کرنا یہ غلام کے بیٹے کو مسئلے پہ ہو رہی وہ غلام کے بیٹے ہو وہ کب تکبر کرتے معلوم ہوتا ہے کہ غلام نہیں ہے جن مفسرین نے یہ کہا کہ یہ بادشاہ لقمان جو ہے یہ بادشاہ ہیں اور اللہ نے بڑی دانائی بڑی حکمت عطا کی ہے جن لوگوں نے کہا یہ غلام ہیں انہوں نے ایک واقعہ بھی لکھا کہ جس مالک کے یہ غلام تھے مالک نے ان سے کہا کہ بکری زبا کرو اور دو چیزیں جو سب سے اچھی ہیں وہ ان میں سے چن کے لاؤ یہ سب سے بہتر اس پوری بکری کے گوشت میں تمہیں نظر آتی ہے وہ چن کے لاؤ حضرت الکمان زبان اور دل چن کے لے کے گئے زبان اور دل کچھ دنوں کے بعد مالک نے کہا بکری ذبح کرو اور جو چیزیں اس میں بدتر ہیں وہ اگر یہ بہتر ہو جائے تو پورا جسم بہتر ہے اور اگر یہ بدتر ہو جائے تو پورا جسم بدتر ہے نبی پاک نے بھی فرمایا تھا کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا لوٹھڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے اللہ وحی القلب وہ کیا ہے دل ہے اور ایک جگہ پہ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی آدمی دو چیزوں کے سنبھالنے کی مجھے ضمانت دے دے آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی دو چیزوں کو سنبھال کے رکھنے کی مجھے ضمانت دے دے ان دو چیزوں میں آپ نے ایک زبان کو پکڑا آپ نے فرمایا ایک زبان اور دوسری اس بندے کی شرمگاہ گاہ اسمت اس کی اسمت اور شرمگاہ اس کی اگر کوئی آدمی ان دو چیزوں کو سنبھال کے رکھنے کی ضمانت دے دے میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ جو قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے تو زبان کے کیے بھرے سے ڈالے جائیں گے آپ نے زبان کو پکڑ کے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جتنے لوگ جہنم کی اندر ڈالے جائیں گے زبان کی وجہ سے ڈالے حضرت لقمان کی وہ دانائی تھی نا ان کی وہ حکمت تھی نا ان کی وہ فراست تھی کہ جو کچھ ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا حضرت الکمان اس سے بہت پہلے اس بات کو سمجھتے تھے کہ دل عظیم چیز ہے اور زبان جو ہے وہ عظیم چیز ہے حضرت لکمان کے بارے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکمت عطا کی بلکت آتینا لکمان الحکمت ہم نے لکمان کو حکمت دی دانائی دی فہم و فراست عطا کی ہم نے انہیں سمجھ عطا کی علیشکر للہ علیشکر للہ کے شکر کر کس کے لیے کس کو کہا جا رہا ہے حلرت لقمان کو انشکر للہ شکر کر اللہ کے لیے معلوم ہوتا ہے حکمت کا پھل شکر ہے لقمان الحکمت انشکر للہ ہم نے لقمان کو حکمت دی معلوم ہوتا ہے جس بندے میں حکمت موجود ہو وہ کیا کرے گا انشکر للہ حکمت کا سمر اور حکمت کا پہلا پھل وہ کیا ہے شکر کرنا انیش کر لیلہ شکر کر اللہ کے لیے یشکر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں تیرے شکر کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں تیرے شکر کرنے سے میری خدائی بڑھ جائے گی تیرے شکر کرنے سے میری شان بڑھ جائے گی تیرے شکر کرنے سے میرا مقام بڑھ جائے گا نہیں میں یشکر جو آدمی شکر کرتا ہے فن نما یشکور نفسی وہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے ہمارا کیا ہے اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے وہ من کافرا یہاں کف... کا فرا ب مینا قفران نا شکری کے مہینے میں اس مہینے میں نہیں ہے جو انکار کے معنی میں ہوتا ہے جس مہینے میں ہم کافر کلفت کا بولتے ہیں من کافرا جس نے نا کی اللہ کی نعمتوں کا شکر جس نے نہیں ادا کیا ومن کافرہ جس نے ناشکری کی ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں ہمیں کیا پروا ہے پرواہ فل اللہ غنی حمید اللہ تو بے پرواہ خوبیوں والا ہے میری خدائی میں کوئی فرق آ جائے گا اگر تم ناشکری شکری کرو گے شکر کرو گے تو اس میں فائدہ تمہارا ہے کیا مطلب لائن شکر تم لازی لوگوں جس نعمت کا شکر ادا کرو گے میں نعمت اور بڑھا دوں گا لائن شکر تم تم اگر شکر کرو گے میں نعمتوں کی بارش تم پر برسا دوں گا اللہ فرماتے ہیں تیرے شکر کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں حدیث قدسی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں لو اولکم کم و آخر و انسا و جن اگر تمہارے پہلے تمہارے پچھڑے تمہارے انسان تمہارے جنات تمہارے مرد تمہاری عورتیں یہ سارے لوگ یہ سارے لوگ جتنی کائنات میں لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سارے متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائیں نیک بن جائیں میری خدائی میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا بال برابر میری خدائی نہیں بڑھے گی اور اگر تمہارے پہلے تمہارے پچھلے تمہارے مرد تمہاری عورتیں یہ ساری کائنات کے لوگ اگر تم بدکار بن جاؤ میرے نافرمان بن جاؤ سارے کے سارے کافر بن جاؤ اللہ فرماتی ہے ایک رائی برابر میری میں فرق ہو، نہیں آئے گا یہی ہے ذرا آگے سنیے گا اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ان ناق والا تم تمہارے پہلے تمہارے پچھلے تمہارے مرد تمہاری عورتیں تمہارے دل اور انسان یہ ساری کائنات کے لوگ مرد اور عورتیں اگر ایک کھلے میدان میں جمع کر دیے جائیں ساری کائنات کو ایک کھلے میدان میں جمع کر دیا جائے اور ہر بندہ اپنی اپنی مراد مانگے ہر بندہ اپنی اپنی التجا کرے ہر بندہ اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرے مجھے بیٹا چاہیے مجھے مقدمے سے رہائی چاہیے مجھے کاروبار چاہیے مجھے تخت چاہیے مجھے عزت چاہیے ہر بندہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنی اپنی مطلوبہ چیز اللہ سے مانگنے لگ جائے اللہ فرماتی ہیں میں ہر ایک کا دامن بھر دوں ہر ایک کی دعا قبول کر لوں اور جو وہ مانگتا ہے وہ میں دے دوں اللہ فرماتی ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میری خدائی میں اتنا فرق بھی نہیں پڑے گا جتنا سمندر میں سوئی کے ساتھ نہیں آتا میری خدائی میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی تو شکر حکمت کا اولین سمر کیا ہے انشکر کہ شکر کر کس کے لیے اللہ کے لیے شکر کرو گے تو اپنا فائدہ ہوگا نہیں کرو گے تو نقصان اللہ کا کوئی نہیں ان اللہ غنی وہ کیا ہے ذرا آگے سنیے آپ کال الکمان لبلی واہ ہوا یا اور جب کہا الکمان نے نبلی اپنے بیٹے کے لیے واہ ہوا اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک بلّہ لا تشرک شریک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا سب سے پہلی وسیعت سب سے پہلی نصیحت اس کے بعد دوسری نصیحت کی نیکی کا حکم کر برائی سے روک چلتے ہوئے نیانا روی اختیار کر تکبر نہ کر غرور نہ کر کسی سے بدتمیزی نہ کر ساری نصیحتیں کی لیکن سب سے پہلے جو نصیحت حضرت لقمان اپنے بیتے کو کر رہے ہیں شریک نہ نبنا ان شرکا ظلم بے شک شرک جو ہے ظلم یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ ظلم عظیم ہے ظلم عظیم ہے شرک جو کیجیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالی کہنا چاہتی ہیں ہم نے لکمان کو حکمت دی اور حکمت کا پھل یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور شکر کی ہی یہ ہے کہ شرکت نہ کیا جائے اور شکر کی روج یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے یہ ہے اصل میں شکر کیا ہے شکر کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے اللہ کی وحدانیت کو مانا جائے اللہ کی عبادت خالص کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک کو نہ بنایا جائے اب آئیے ذرا سورت کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر کو شکر کرنے کا حکم دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں فصل لے ربک وانہ اللہ کا میرے پیغمبر ہم نے آپ پر انعامات کی بارش برسائی ہے آپ بھی خالص عبادت کریں تو کس کی کریں تو شکر کرنے کا طریقہ کیا بتایا کہ خالص عبادت اللہ کی اس میں شرک والی بیماری ان شرک اللہ عظیم ایک اور جگہ دیکھیے اسی سے بالکل اسی سے متعلقہ ہے صفحہ نمبر ہے چار سو بیس سورت کا نام ہے زمر بالکل اس سورت لقمان کے ساتھ انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی کہ شکر کی حقیقی روح کیا ہے شرک نہ کیا جائے خالص اللہ کی عبادت کی جائے سفر نمبر چار سو بیس سورت کا نام ہے زمر اور آیت نمبر ہے پینسٹھ بارہ ہے چوبیسواں بارہ ہے چوبیسواں بلکل سفر کے درمیان میں چلے جائیے جی مل گیا جی ولا قد او ہی آلئی کا وحی اور تحقیق وحی کی گئی اور بے شک تحقیق وحی کی گئی لئی آپ کی طرف کس کو خطاب ہو رہا ہے امام المبیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان نبیوں کی طرف بھی اور ان پیغمبروں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ملک جو پیغمبر آپ سے پہلے گزر گئے میرے پیغمبر ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہم نے پہلے نبیوں کو بھی کہا تھا لائن اشرکھتا لائن اشرکھتا اگر آپ نے بھی شرک کیا ہم نے ہر نبی سے یہ کہا تھا اور آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں لائن اشرکھتا اگر آپ نے بھی شرک کیا لبا پن آنا لوکا اللہ برباد کر دے گا تیرے عمل کو یابا اللہ برباد کر دے گا اللہ حبت کر دے گا اما لوکا آپ کے عمل کو ولا تکو من من اور البتہ تو ہو جائے گا مِنَ الخاصرین لوگوں میں سے خسارے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہم نے ہر نبی کی طرف یہ وہی کی تھی آپ کی طرف بھی یہ وہی کرتے ہیں کہ اگر بالفرض محال آپ سے بھی شرک کا ارتقاب ہوا ہم آپ کے اعمال برباد کر دیں گے ولا تک من الخاصرین اور آپ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے بل فاو بل فابد بل فابد اللہ, اللہ مفول ہے فابد فیل فائل ہے مفہوم کو مقدم کر دیا فیل فائل کو مؤخر کر دیا فیدہ حسر کا ہو گیا کس طرح میں بللہ بل فابد بلکہ اللہ کی عبادت کر نہیں مینا کریں گے اس طرح بلکہ حسر کا مینا ہوگا بللہ فابد بلکہ اللہ ہی کی بلکہ اللہ ہی کی بالکل وہی مفہوم ہے یا کا نابدو وہاں بھی مفہ مقدم تھا فیل فائر مؤخر تھا فائدہ حسر کا ہوا کلام کو اپنی جگہ سے ہٹایا گیا اس نے ہی کا مینہ دے دیا بل اللہ فاوڈ بلکہ اللہ ہی کی بلکہ اللہ ہی کی فاوڈ کیا کر عبادت کر بک مینت شاہ کے رین بینت اور رہ مینش شاہ کن لوگوں میں سے بولیے بولیے کن لوگوں میں سے رے شکر کرنے والوں میں سے معلوم ہوتا ہے اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ہو شکر کا مینا اور شکر کی ہو یہ ہے کہ خالص عبادت کس کی, کی جائے خالص پکار کس کی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ہو دیکھیے جناب آپ نے آیا سن لی اس کو نوٹ کریں ہمارا عقیدہ ہے امبیاج ہوتی ہے ماں کی گوش سے لے کر قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں شرک تو ظلم عظیم ہے شرک تو بغاوت ہے شرک تو بغاوت ہے اور شرک تو اتنا بڑا جرم ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتی ہے کہ جب بھرتی پہ کوئی بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے اس بندے نے مجھے ماں بہن کی گولی نکالی اگر میری ماں بہن ہوتی حدیث کے جلس سے اس بندے نے مجھے گالی نکالی ماں بہن کی شرک تو اتنا بڑا جرم ہے شرک بغاوت ہے بغاوت اللہ تعالیٰ کئی مکان پر آپ سے اپیل کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بتا بندے کو اللہ کہتے ہیں بتا تو اپنی فیکٹری میں اپنے نوکر کو شریک کرتا ہے تو اپنی زمین میں حصہ دار بناتا ہے تو اپنی دکان میں حصہ دار بناتا ہے وہ تیرا ملازم وہ تیرا نوکر جو بچپن میں آیا گھر کا فرق بن گیا بڑا پیارا ہے بیٹوں کی طرح نے اس کو پالا بچوں کی طرح اس کو پالا اللہ فرماتے ہیں ت نے کبھی کہا ہے, چل پتر ابھی زمین تیری تھی تیر ابھی میری آدھی فیٹری تیری اور آدھی میری آدھا مکان تیرا آدھا میرا اللہ فرماتے ہیں تم اپنے پیارے اپنے پیارے نوکروں کو اپنے پیارے غلاموں کو اپنی جائیداد میں شریک نہیں کرتے ہو میں بھی اپنی سفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک اللہ نے یہ بھی سمجھایا پرانے پاک میں کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے کہ واقعی بھائی جتنا بھی پیارا ہو غلام ہو ہم اس کو حصے دار تو نہیں بناتے ہم اس کو حصے دار تو نہیں بناتے بعض لوگ ہیلے کیونکہ بہت ہوتے ہیں ہیلے اور شیطان ہیلے سکھاتے رہتا ہے لوگ کرتے رہتے آپ سارا قرآن پڑھ جائیں سمجھائیں بار بار سمجھائیں اللہ کی عبادت کرو اللہ کو پکارو اللہ سنتا اور کوئی نہیں سنتا اور کوئی مدد نہیں کرتا اور کوئی پکارے نہیں سنتا تقریر کرتے کرتے کرتے کرتے گھنٹا دو گھنٹہ تقریر کرے آگے سے وہ بندہ کہتا ہے وہ بھی تو پھر اللہ کے پیار ہی ہوئے نا جی چلو اللہ, اللہ خیر صاحب. یہ شیطان پتیاں پڑھاتا ہے وہ بھی پھر اللہ کے پیارے کوئی غیر تو نہیں نہ نہیں ہے نہ جی اللہ نہیں بنائے نہیں نجی. اللہ, نہیں اللہ, نہیں اللہ ہی کے پیارے ہیں جی وہ اللہ کے پیارے ہیں وہ اور پیارے تو پھر شریک ہو جاتے ہیں بات تو بڑی عجیب سی ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اگر آپ اپنی بیوی کے بستر پر اپنے سکے بھائی کو دیکھ لیں تو پھر بولتے نہیں ہو آپ کچھ نہیں کہو گے نا کچھ نہیں کہو گے نا اپنا میں ہوا ماں کی کوٹ سے اس نے جنم لیا ہے تیرے باپ کا وہ خون ہے تیرا وہ بھائی ہے بھائی بھائی ہوتے تیری بینی کے ساتھ وہ برائی میں مشغول ہے اس کو شرکت برداشت نہیں کرتا اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنی سفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا میں وحدہ لا شریک ہوں <laughs> <laughs> پیغمبروں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور صرف انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں انبیاء کے سوائے انسانوں میں گناہوں سے کوئی معصوم نہیں ہے کوئی امام معصوم نہیں ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو غلط ہے سو فیصد غلط ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ امام غلطی نہیں کرتا امام سے گناہ نہیں ہوتا ہمارے امام نبیوں کی طرح معصوم ہے اپنے اماموں کو معصوم مانتی ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہے انکاری ہے ختم نبوت کے کوئی امام گناہوں سے معصوم نہیں کوئی صحابی گناہوں سے یہ بھی دین میں رکھیے کوئی صحابی گناہوں سے معصوم نہیں انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے آدمی ہے گناہ کر سکتی ہے ان سے گنا کا صدور ممکن ہے تو اب اس رات اور تو یہ کیا کہنے لگے میرے لفظ سنو آپ نے کیا کہہ رہا ہوں صحابہ گناہ کرتے رہتے ہیں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں رہا کہ ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے غلطی ہو سکتی ہے اسیان ہو سکتی ہے گنا کا صدور ممکن ہے انسان ہے گنا کر سکتی ہیں لیکن ہے نا نبی پاک کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا لہم مرخرا تم بریش کریم میرے پیغمبر یہ تیرے یار انسان ہے نبی نہیں ہے ان سے غلطی گنا کا صدور ممکن ہے میرے پیغمبر لیکن ہونے جو تیرے یار میں اعلان کرتا ہوں یہ غلطیاں بعد میں کریں گے میں معافی کا اعلان پہلے کر دیتا ہوں لہم ماؤ پھر میں ان کو کیا کر دیا معاف کر دیا میں کو معاف کر دیا ہے اور حدیث میں تو آتا ہے بدل تو سی حسنات صرف معاف نہیں کیا بلکہ نبی پاک کے یارو کے لیے اللہ نے قانون بنایا بھائی تم گناہ بھی کرو گے میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں امبیا سے غلطی نہیں ہوتی امبیا سے گناہ نہیں ہوتا چے جائے کہ شرک لیکن یہاں یہ جو آیت میں نے آپ کو دکھائی سورج زمر کی آیت نمبر پینسٹھ سورت کا نام زومر چوبیسواں پارہ یہاں جو سارے نبیوں سے کہا گیا لائن اشرکتا اگر تم نے بھی شرک کیا تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں آخا بھی تے سمجھاوا کہا ان سے جا رہا ہے اور سمجھانا مقصود کیا ہے آپ کو مجھے کہ ہوش کرو شرک کے قریب نہ جانا کنگال میں سمجھنا ہے میرے سے شرک تو نہیں ہو رہا یہ اتنا زبردست جرم ہے کہ اگر میرے نبیوں سے بھی شادر ہوتا تم کیا ہو میں ان کی امال بھی برباد کر کے رکھ دیتا اور ان کو بھی میں نقصان والے بندوں میں کھڑا کر دیتا تو یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے آخر میں ایک جگہ دیکھیے بس کریں آج ایک اور پروگرام بھی چلو آئندہ جمعے یہ تو درس کا سلسلہ جاری رہے گا دعا کریں اللہ ہمیں زندہ رکھے صحت کے ساتھ رکھے آپ کو اللہ صحت کے ساتھ رکھے تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا کوئی ایک دو دن کی لگے ایسے پروگرام ہم کر چکے ہیں یہاں کہ مسجد اپنی تنگ کا اظہار کرنے لگی تھی لیکن میں یہ چاہوں گا دیکھیں ایک طبقہ ہے وہ بدعات کے عروج کے لیے شرک بدت پھیلا رہے ہیں سب کچھ شرک و بدعات پھیلا رہے ہیں اور جناب جھوٹھی کہانیاں کس سے وہ ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے جناب وہ سناتے ہیں لوگوں کو شرک بدت پھیلاتے ہیں لیکن ہر جمعرات کو ہر جمعرات کو وہ لوگ مغرب کے وقت اپنی مخصوص مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ گھنٹہ دو گھنٹہ وہاں بسر کرتے ہیں ساری رات بھی وہاں بسر کرتے ہیں بدا پھیلانے کے اس کے مقابلے میں ایک ہم ہمل حق کی جماعت ہے وہ بھی ایک رات ہفتے میں وقف کرتے وہ بھی ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں کرنے کے لیے دین کی باتیں سنانے کے لیے وہ بھی ایک جگہ پہ جمع ہوتے آمال کی اصلاح کے لیے اور وہ بدت کو رواج دے رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں بدت کو رواج دینے کے لیے مخصوص رنگ کے کپڑے مخصوص رنگ کی پگڑیاں ہیں بڑے نمایاں نظر آتی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ان کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہ بڑے دھلنے کے ساتھ بازاروں میں کالجوں میں سکولوں میں اپنے اس نشان کے ساتھ آتے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ لوگ شرکت اور بداعت کو پھیلانے کے لیے ایک رات پوری کی پوری آٹھ دنوں کے بعد وقف کرتے ہیں تو کیا ہم موہدوں کو توحیدوں کو اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے آٹھ دنوں کے بعد ڈیڑھ گھنٹہ وقف نہیں کرنا چاہیے یہ تو صرف ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہے وہ تو ساری رات وقف کرتے ہیں شرک پھیلانے کے لیے کو پھیلانے کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا آپ سستی اس معاملے میں ہرگز نہ کیا کریں کبھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست ہیں آباد ہیں ساتھی بازار سے گزر رہے ہوں تو پتہ ہے اس بندے کو بھائی میں نے مرکز نہیں جانا آج میرا ایک کام ہے میں نے نہیں جانا لیکن دوسرے بندے کو جب وہ دکان میں بیٹھا ہوا یا کام کرتا ہوا یا دیکھتا ہے تو دور سے کہتا ہے شب جمع ہے وہ اس لیے کہتا ہے کہ مجھے اس کہنے کا ثواب ملے گا اس دعوت کا مجھے کیا ملے گا ثواب ملے گا یہ لذیذ ہے اس کا یقین ہے, ہے اس کا تو آپ اگر اللہ کے قرآن کی طرف بلائیں گے دین کی طرف آپ دعوت دیں گے توحید کی طرف آپ دعوت دیں گے تو اس دعوت دینے کا اللہ آپ کو سواب نہیں دے گا اس لیے آپ بھائی بنیں لوگوں سے ملیں لوگوں کی ملتیں کریں اپنے دوستوں کی پڑوسیوں کی قریب کے دکاندار کی جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں سکول میں پڑھتے ہیں کالج میں پڑھتے ہیں اپنے دوستوں کی ملتیں کریں اللہ کے دین کے لیے گڑ گڑائے ملنتیں کریں آج بھی کریں لوگوں کے سامنے تب یہ اللہ کی توحید والا مسئلہ جو ہے عام پھیلے گا اللہ کرے یہ پھیل جائے دیکھیں نے کہا حضور کا ذکر مبارک حضرت یا اللہ یہ بنا آباد تو ہمارے پاس ہم نہیں ہے ذرا وزاد فرما دے کے الفاظ پر سواب ملے گا قرآن کے الفاظ پہ سواب ملتا ہے دیتا ہے. دو دیتا ہے. لیکن یہ جو ترجمہ ہم کرتے اور آپ پڑتے ہیں ترجمہ کیا, آپ ہیں؟ اس کے کا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے سمجھنے کا جو ثواب ہے سمجھنے کا سواب ہے ایک آیت جب آپ سمجھ لیتی ہیں ایک ہزار مقبول نفلوں سے زیادہ سوال ایک آیت کا سمجھ لینا جو جب آپ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو آپ سمجھتے ہیں ایک مقابلہ ہوا جی نوجوان نے توحید و سنت نے یہ ایک اسلامی تیز مقابلہ کروایا اس میں چند سوال تھے کہاں ہے وہ سوال جی کسی کے پاس ہے ایک سوال ایک یہ ہم نے ایک منٹ ذرا بیٹھیں گے یہ جناب مختصر اسلامی سوالات پر مشتمل تھا آپ بھی ذرا سنیں تاکہ پتہ چلے کہ جن لوگوں نے جواب دیے کتنے مشکل جواب تھے پہلا اس کا پہرایا تھا توحید عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے توحید کی کتنی اقسام ہے ایک عقیدہ توحید پر ایک ایکت ایک حدیث ماں ترجمہ خوشخط لکھے قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے کس صورت میں ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں پہلا عقیدہ کون سا ہے تمام امبیاء کرام کا عقیدہ کیا تھا ان کی دعوت کیا تھی قرآن کریم کی بنیادی دعوت کیا ہے یہ توحید کے بارے میں سوال تھے آسان تھے کے مشکل نہیں جناب میں سے کسی کو اٹھا کے پوچھو پتہ چل جائے گا کہ آسان تھے کے مشکل شرک قرآن کریم کس گناہ کو ظلم عظیم کہتا ہے آیت اور ترجمہ لکھیں وہ کون سا گنا گار ہے جس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی مکے والوں کا شرک کیا تھا مختصر لکھیں اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں سے مدد مانگنا ان کو عالم و غیر سمجھنا کیا ہے جاتا ہے شرک کی مذمت میں ایک حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں یہ توحید اور شرک ہو گیا سنت اللہ تعالی کی کے ساتھ کس ہستی کی اطاعت کا حکم دیا گیا آیت اور اس کا ترجمہ لکھے اگر مسلمانوں کے درمیان کسی بات پر جھلا ہو جائے تو کس سے فیصلہ کرائیں آیت اور اس کا ترجمہ ماہ ماہوالا لکھیں صحابہ کرام کی زندگی سے سنت کی اہمیت کا کوئی مختصر سبا کیا لکھیں کون سی جنگ تھی جس میں چند صحابہ اکرام سے اطاعت رسول میں فرق آنے سے اللہ کی مدد اٹھ گئی اللہ کی مدد اٹھ گئی نبی کریم کی عملی زندگی میں تین سنتوں کا ذکر کریں سنت پر عمل کرنے سے قیامت کے دن کیا فائدہ ہوگا یہ تین بدت رد بدت پر ایک حدیث ترجمہ لکھے شادی کے موقع پر تین بداعت کا نام لکھیں آسان ہے کیا مشکل آسان ہے تو بتاؤ تین بدتیں بدتیں شادی کے موقع کی تین بتاؤ شادی کے موقع کی تین بداعت کا نام لکھیں بدت کرنے والا کیا سمجھ کر بداعت کرتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی موجودہ دور میں بزرگوں کی کبوت پر جو بدات ہوتی ہیں نشاندہ کرو وہ کونسا پیدا ہو. تحقیق پڑھیں کتابیں پڑھیں جواب ڈھونڈے سوچیں ہم نے انعام کیا رکھا تھا جی پہلے نمبر پہ دو ہزار کی کتابیں دوسرے نمبر پہ پندرہ سو کی کتابیں تیسرے نمبر پہ ایک ہزار کی کتابیں لیکن ہوا اس طرح کہ جو جواب ہمیں موصول ہوئے اس میں کچھ دینی مدرسوں کے طالب علم تھے کچھ طالب علم اسکولوں کا جو تھے, یا ویسے نوجوان تھے جو دینی میں نہیں پڑھتے بات ہے کہ دینی مدرسے میں جو پڑھنے والا طالب علم ہے وہ قرآن جانتا ہے حدیث جانتا ہے تو نمبر تو انہیں مل جانے تھے اور باقیوں نے رہ جانا تھا ہم نے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا دینی مدرسے والوں کو الگ کر دیا اور باقیوں کو الگ کر دیا ان میں بھی تین نمبر پہلے آ گئے اور باقیوں میں بھی تین نمبر پہلے آ گئے اس طرح انعام کی رقم میں کچھ فرق ہے ہم نے اس کو تقسیم کر دیا اب تین انعام کی بجائے ہم کتنے انعام دے رہے ہیں, چھے دے رہے ہیں چھے ہم تقسیم کریں گے ابھی تقسیم ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات جو درس کے شرکا سے میں کہنا چاہتا ہوں ہم نے ایک پرچا بنایا اس میں صرف وہ لوگ شریک ہوں گے جو درس شامل رہے ہیں. انہوں نے کاپیوں پہ اس کو لکھا ہے شامل رہے اس میں میں صرف ایک دو سوالوں کی نشاندہی کرتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو لیں گے انشاءاللہ بڑا آسان ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے کاپی دیکھ سکتے ہیں قرآن دیکھ سکتے ہیں خدا کا ناز ہے کسی نے پوچھ کے نہ لکھ دے کے رہنا کسی مولوی کول بہ کرو لے آئے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا دیانت امانت کا تقاضہ بھی ہے اپنے قوت بازو پر یہ مہربانی کر اپنے بازو پر آپ نے لکھنا ہے مسلط دس سوال ہیں جی. ہر سوال کے دس نمبر ہیں سورت الفاتحہ کا سلیس اردو ترجمہ لکھیے سورت فاتح کا آسان اردو ترجمہ لکھیے ہر آیت پر مختصر بحث کیجیے چالیس سطروں سے زیادہ نہ ہو چالیس ستر مسلح رب کیا ہے عالمین کا کیا معنی ہے رحمان رحیم میں کیا فرق ہے سراط مستقیم کیا ہے مسل آیت الف دوسرا سوال سورت فاتحہ کے تمام مشہور نام لکھیے جتنے یاد ہیں کسی کو دس یاد ہے پانچ یاد ہے نام لکھیے نیز ہر نام پر مختفر نوٹ لکھیے آیت القرسی کی فضیلت بیان کیجیے نیز آیت الکرسی کا لفظی ترجمہ لکھیے سوکھے نے کیا اوکھے نے اے اوکھے نے یہ تو آڈے نے نا یہ ہے یہ مشکل ہے آیت الکرسی کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے لیکن قرآن سے دیکھ کے نہیں ہفتہ اتوار سوار منگل چار دن جو دیکھنا ہے دیکھو چلو قرآن دیکھو ترجمہ دیکھو مولویوں سے پوچھو علماء سے پوچھو، کتابیں دیکھو دیکھو اور اور کو جب لکھنا ہے نا اس وقت کچھ نہ دیکھو. چار دن دیکھو جو کچھ دیکھنا ہے مطالعہ کرو مقصد بھی یہی ہے کہ آپ مطالعہ کریں اس طرح کے سوال ہیں جی مستورات کے پردے کی اہمیت اس کے احکام بیان کیجیے بیس ستروں سے زیادہ نہ ہو عبادت کسے کہتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہر ایک